دوسری غلط فہمی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگیر دلیل نہیں ہے تمہارے پاس دوسری دلیل ہے این جلوت کے موقع پر جنگ کے موقع پر تقریبا جو ساتویں صدی ہجری میں ہوئی سن چھ سو پچاس اٹھاون کے قریب تقریبا بہرحال اس زمانے میں سیف الدین قطز نے اپنے آپ کو مصر کے اوپر حکمران متعین, کر دیا امیر متعین کر دیا اپنے آپ کو اور جہاد کے کا حکم دیا اور لوگوں نے علماء از زمان زندہ تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا اور مثال کے طور پر الزبل عبدالسلام مشہور علماء میں سے ہیں انہوں نے تعید کی ہے تو اگر یہ شخص امیر بن سکتا ہے تو آپ ہمیں کیوں منع کرتے ہو کہ وہ اس وقت علماء نہیں جانتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے میری گزارش یہ ہے آپ اگر تاریخ کو صحیح طریقے سے پڑھتے اور تھوڑے سے جوش و جذبات کو نکال کے کیونکہ جب جوش و جذبات ہوتی ہیں تو عقل کم, کم کم کرتی ہے اور سمجھ کم آتی ہے تھوڑے سے جذبات اور جوش کو نکالیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سف القتض نے عمارت سے نہیں کی بلکہ امیر بنا طاقت کے زور پر اپنے آپ کو امیر بنایا اور اس وقت کا جو خلیفہ تھا اسی خلیفے سے اس ملک کو چھینا الگ کیا اور خلیفہ کچھ نہ کر سکا اور یہ متعین بات ہے رسول الجماعت کے آخر کتابیں آپ دیکھ لیں کہ خلیفہ کیسے بنتا ہے یا امام کیسے بنتا ہے کتنے طریقے ہیں کوئی جانتا ہے ایک تو صاحبہ نام کو دیکھ رہے نا آپ خود صحابہ منتخب کرتے ہیں جس سے اب صدیق پر اتفاق ہوا یا خود خلیفہ جو ہے چند لوگوں کا نام بیان کرتا ہے ان میں سے کوئی چن لیتے ہیں جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب نے کیا چھ کا نام بتایا میرے بعد میں سے کوئی کر لینا تیسرا خلیفہ خود کسی متعین کر کے جائے جیسے کہ سینب وبکر صدیق عمر کو متعین کر کے گئے تھے سیر و بکر صدیق نے خود انتخاب کیا خود چنا ہے عمر بن خطاب کو سین ابکر صدیق خود نامزد کر کے گئے تھے سید المر بد الختاب کا نام لیا تھا کہ ان کو بناؤ یا چھ کا نام لیا تھا کا اور کس پہ آپ نے چھوڑ دیا تھا صابہ کرام پہ شورا پہ مشورہ کر کے جس کو آپ بنائے چوتھا قسم جو ہے وہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے طاقت کے زور پر کسی ملک پر قابض ہو جائے اور پورا ملک اس کے ماتحت آ جائے یہ بھی حاکم مانا جائے گا اور اس کی فن فرض واجب بن جاتی ہے اس کی مثال تاریخ نہیں پڑھتے آپ لوگ خلفا راشدین کے بعد خلفا راشدین کے زمانے کے بعد دیکھیں آپ جنگی ہوئی کہ نہیں جس کی طاقت تھی اس نے قبضہ کیا یا نہیں سلامت اللہ. اگر ایسے حکمران کی بھائی فرما برداری واجب نہ ہوتی افرتفری ہوتی یا نہیں صاحبہ کرم زندہ تھے تابعین بھی زندہ تھی انہوں نے خلیفہ مانا کہ نہیں امو کے خلاف آئی اچھا عباسی خلاف آئی بعد میں کیسے آئی عب... عباس... عباس صفح جو ہے سفا یعنی بچر گردن اڑانے والا جانتے کیا کہ اس, نے اس نے اموی خاندان کو سب کو قتل کیا جو اس کے ہاتھ میں ذبح کیا جس بکر ذبح کرتے ہیں اور نیچے ان کو لٹا کے اوپر دسترخوار دستر رکھ کے کھانا کھایا لاشوں کے اوپر علمان ان کو امیر مانا نہیں مانا خلیفہ و مانا کیا نہیں خلاف عباسی گزری امت میں نہیں گزری الحمد للہ تو صف الدین قطز نے بھی یہی کیا اپنی طاقت کے بل بوتے پر ایک حصے پر قابض ہو گئے اور حکمران بن گئے اور الہ العقد نے ان کو اپنے حکمران مانا ہے خلیفہ مانا ہے امیر مانا ہے انہیں جب جہاد کیا علماء نے بھی ساتھ دیا اور عوام نے بھی ساتھ دیا یہ بات کہا اور آپ کی بات کہا کہ ایک گروہ ایک شخص ایک گروہ بنا لیتا ہے دس بیس ایک سو دو سو چار سو پانچ سو ہزار دو ہزار کا اور اپنے آپ کو امیر بنا دیتے ہیں یا ان میں سے کوئی بھی لوگ انہیں امیر بنا دیتے ہیں اپنے آپ میں سے ایک کو امیر بنا دیتے ہیں وہ ان کو حکم دیتا ہے جہاد کرنا ہے رکنا ہے یہاں پہ حملہ کر وہاں پہ حملہ کرنا ہے یہاں پر بمباری باری کریں وہاں پر بم بلاسٹ کرنا ہے وہاں پر خود کش حملہ کرنا ہے آخر تک اور نہ تو اس ملک کا حکمران اس پہ راضی ہے نہ اس پہ راضی ہیں اور پوری امت کو مصیبت میں دھکیل رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے اس کو حکومان بنائے کس نے افرت تفریق نہیں ایک گروہ کے کے نہیں ہمارا یہ دوسرا کہے گا جیسا کہ آج ہو رہا ہے آپ دیکھیں آج آج کل کیا ہو رہا ہے ہر گروہ کے تو ہمارا فلاں امیر ہے آپس میں ان کے اختلاف ہیں